اب رہا صحابیت صحابیت جو ہے اس میں صرف انسان اور جنات ہے یا جمادات وغیرہ شجر و حجر یہ صحابی نہیں ظاہر یا مقلف نہیں یہ صحابی کا نائن پر روزہ ہے نائن پر نماز ہے تو یہ صحابی نہیں اور جنات جو ہیں، وہ وہ صحابی ہیں اور کئی جنات حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے اور جس مسجد میں یہ حاضر ہوئے اور اسلام لائے تو میں نے کئی سال پہلے دیکھا کہ جب منا کی طرف جاتے ہیں تو بائیں ہاک پر ایک بہت عالیشان مسجد اس مسجد کا نام ہی مسجد جن تھا کہ یہاں جنات حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلاط وسلام پر گویا ایمان لائے اور اسلام قبول کیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورہ جن بھی موجود ہے مطلب جن کا وجود ہے اور وہ بھی حضور علیہ السلام کے صاحبی ہو سکتے بالوگ جنات کا انکار کرتے ہیں یہ قرآن مجید کے خلاف قرآن مجید کے نص نصر ثابت واما تو جن نول انسا اللہ لیا بدوم ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک جگہ فرما السو سوفی سدور انا سی من الجنتی ونا دلوں میں وسواسا ڈالنے والے جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں ہیں تو جنات کے وجود کا تو پتا لگا ایک اور مخلوق بات سمجھتے ہیں کہ خیالی مخلوق وہ ہے پری اب وہ نہ انسان سے ہے نہ جنات سے اعلی حضرت فاضل بریلی سے سوال کیا گیا پریوں سے متعلق تو آلہ حضرت یہ جواب دیا جو ملفوظات میں ہے کہ ایک پری حضور کی خدمت میں آئی اور اسلام لا کے واپس اپنے ٹھکانے چلی گئی معلوم ہوا کہ وہ بھی صحابی ہے تو پری و پرستان یا جنات اور انسان یہ حضور کے صحابی ہو سکتے ہیں مگر یہ حضور کی زندگی سے مخصوص ہے آج اگر کوئی آدمی بیداری میں حضور علیہ السلام کی زیارت کا بیداری میں بھی خواب میں بیداری میں مگر وہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میں صحابی ہوں علماء نے لکھا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بل مشافہ حضور علیہ السلام سے پچھتر ملاقات کی اور بعض حدیثوں کی سندیں حضور علیہ السلاۃ وسلام سے رسول اللہ یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ مستند ہے یہ ہے یہ غریب ہے کیا ہے حضور نے اس کی سند بھی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کو بتائی بلکہ ہمارے مذہب کے خلاف لوگوں نے اس کو تسلیم کیا شاہ عبد الحق محدودی دلوی رحمت اللہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو حماوت حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر رہتے ہیں تو ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں دیوبند علماء کے بہت بڑے مہدی جس کو انور شاہ کشمیری کہتے انہوں نے تسلیم کیا مگر وہاں انہوں نے ڈنڈی یہ ماری کہ علامہ عبد الوہاب شارانی تو لکھا کہ امام مسیوتی نے پچہتر مرتبے حضور سے ملاقات کی انہوں نے ذرا گھٹا کر کے بائیس مرتبے کر دی سمجھے صاحب وہ دونوں کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں تو صحابیت جو ہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جن بھی ہو سکتا ہے اور پری بھی ہو سکتی ہے تو یہ تفصیل ہمارے سامنے جو ہم نے عرض کر دی شج و درخت وغیرہ جو ہیں ان کا صحابیت سے کوئی مکلف ہی نہیں وہ نماز روزے کے صحابی اور غیر صحابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کوئی صاحب جی بولی